اے پیغمبر کہہ دیجیے کہ لوگوں اگر تم کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اللہ سے محبت کی طلب ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے فتر میری اتباع کرو اس کا معنی ہے اللہ کے پیغمبر کی اتباع کے بغیر اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی اور اللہ کی محبت کے بغیر کوئی قوم غلبہ دین میں کامیاب نہیں ہو سکتی اقامت دین میں کامیاب نہیں ہو سکتی تو یہ عمل نہ تو مسلم لیگ کا ہے نہ پیپلز پارٹی کا نہ کسی اور سیاسی جماعت کا ہے کیونکہ یہ سب کے سب منہج نبی سے دور یہ عمل تو ایسے خالص بندوق کا ہے چاہے وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہو اللہ تعالیٰ تعداد کا محتاج نہیں اس مسائل کا محتاج نہیں ایسے بندے ہو ایسی جماعت ہو جس کو واقع اللہ سے محبت ہو اللہ کو اس قوم سے محبت دو اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی اللہ کے پیغمبر کی اتباع سے مانا جس قوم کا عمل کتاب و سنت ہو قرآن و حقیض کی حامل ہو وہ قوم اللہ کی محبت کے حقدار ہے جس قوم کو اللہ سے سچی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ اس قوم سے اپنے دین کے غلبے اور دین کی اقامت کا کام لے گا یہاں ان کی روشنی میں میں یہ بات بلا تعمل کہتا ہوں کہ کہیں اگر اصلاح کا کام ہوگا تو وہ جماعت ان حدیث کے ذریعے ہوگا جب یہ کام آپ کا ہے ہمارا ہے تو ہمیں اس کام کے لیے کوشش کرنی چاہیے اللہ پاک کیا فرماتا ہے بل نبیم یو مسکون ابل کتاب و احقان السلام عمالان اجر المسلمین جو لوگ کتاب و سنت کو تھام لیتے ہیں یو مسفون ابل و حدیث کو تھام لیتے ہیں وہ عقام اور نمازوں کو سیدھا کر لیتی و حریض کو تھامنے والے اور نمازوں کو سیدھا کرنے والے یعنی سنت کے مطابق ادا کرنے والے یہ لوگ کون ہیں مسلمحین ہیں املا عدل مسلمحین یہ اصلاح کا کام کرنے والے یہ غلبۂ دین کا کام کرنے والے شرک کو مٹا کر توحید کو قائم کرنے والے اور بدعت کو مٹا کر اللہ کے پمنبر کی سنت کو قائم کرنے والے جن کی دو خوبیاں کتاب و سنت کو تھامنے والے اور نمازوں کو سیدھا کرنے والے یہ دو خوبیاں یہ اللہ جماعت علیہ حدیث کی باقی جماعتیں اپنے امام کے تعلق سے اس کی فکا اور منہج کے پیروکار ان کا عمل انتہا ان کا امام ہے اس سے آگے نہیں بڑھیں گی جماعت علیہ حدیث کتاب و سنت کے علاوہ تیسری کوئی ایسی چیز نہیں جس کی طرف پرٹ کر دیکھنا کہ نگوارا کر دیں قرآن و حدیث یہ ان کی خوبی دوسری خوبی کیا براقام الصلاح اور نماز قائم کرتے ہیں. ہم نے ایک دنیا دیکھی دنیا کی مختلف قومیں دیکھی مختلف مذاہب دیکھے یہ بشارت ہے آپ کے سامنے کہ سنت کے مطابق نماز جماعت پہلے حدیث کی مختلف مذاہب مختلف گروہ مختلف جماعتیں مختلف مسالک عرب و حجم تھی لیکن سنت کے مطابق نماز اگر کوئی جماعت ادا کرتی ہے تو وہ جماعتیں لے گی وہ لوگ اللہ کے دین کا کیا کام کریں گے جن لوگوں کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق نہیں بڑی قابل غور بات حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی توانائیاں برباد کر رہے ہیں کہ عظیم جہالت کا شکار اقامت دین کے کام کے لیے اس عملی اصلاح کی ضرورت ہے کہ تمہاری نماز سنت کے مطابق ہو ورما ہزار ٹکرے مارتے رہو کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان امور کی تعین فرما دی ہمارے امراض کی تشخیص فرما دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق دی ورمہ آپ نمازیں دیکھیں کہیں نہ کہیں جھول ہے نماز شروع ہوتی ہے صف بندی کے ذریعے آج صفے سیدھی کون بناتا ہے قدم سے قدم کون جوڑتا ہے کندھوں سے کندھے کون جوڑتا ہے اللہ کے فتم ہے ہماری سفری ورنہ لوگوں نے تو زیادہ بنا لیے کہ اتنے انگل کا فاصلہ رکھ کے کھڑا ہوا کرو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک عرصے کے بعد جب مسلم نبی نے دوبارہ آ کر نماز پڑھی تابعین کا دور ہے دیکھا کہ صف بندی اس معیار کی نہیں ہے اس میں یار کی اللہ کے پیغمبر کے دور میں تھی تو آپ رونے لگے لوگوں نے پوچھا مالو کیے گا یار بحل ہر اس کیوں روتے ہو کہا کہ اللہ کے پیغمبر کے دور کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی سوائے نماز کے اور آج میں نے دیکھا کہ تم نے نماز بھی برباد کر دی لوگوں نے پوچھا ہم نے کیا کمی کی وہ توجہ سے سنے کہ نماز میں سب ملاتے تو ہے لیکن ایک انگلی چھوڑ کے صرف یہ کوئی سب بندی نہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ کے پیغمبر نے یہ ذمہ داری ہر ایک پر عائد کی ہے کہ اپنا پاؤں اپنے چہرے کی طرح قبلے کی طرف سیدھا کر لیں جس شخص نے نماز میں نبی اسلام کے سامنے غلطی کی اور اللہ کے پیغمبر نے اس سے کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو جب آپ نے اس کو نماز سکھائی تو بطور خاص یہ فرمایا کہ مستقبل وارکل کے بلا کہ جب تم کھڑے ہو تو اپنی جو پاؤں کی انگلیاں ہیں انہیں سیدھا کملے کی طرف کرے ہم ایک, ایک کونا ملا لیتے ہیں اور سب سمجھتے ہیں کہ سب بندی ہوگی لیکن دوسرے لوگ یہ بھی نہیں ملاتے اپنے قدموں میں فاصلہ رکھتے صحابی فرماتے ہیں کہ آج میں نے دیکھا تم نے نماز کو برباد کر دی لوگوں نے پوچھا ہم نے کیا کمی کی تو فرمایا کہ تمہاری صف بندی ویسی نہیں ہے جیسی اللہ کے پیغمبر کے دور میں تھی. اللہ کے پیغمبر کے دور میں صف بندی کیسی ہوتی تھی ارے بن نمارے فرماتے ہیں کہ کننا نور القدام بل منا کے ببل منا کے پھر اب رسول اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں قدموں سے قدم اور کندھوں سے کندھے چپکا کر کھڑے ہوتے یہ بکیا جماعتیں اپنی سخبندی کو چیک کریں اللہ کے پیغمبر کی کیا ہے من بصال اللہ تو ممقط ومن قطع فن قطع اللہ جو شخص صف کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے ساتھ جوڑ لے گا اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ لے گا اور جو شخص صف کو توڑے گا اور صف میں فاصلہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی رحمت سے توڑ کر پھینک دے گا باقام مصلاح جن لوگوں نے اصلاح کا کام کرنا ہے اقامت دین کا کام کرنا ہے بالکل سنت کے مطابق ہوتے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ بلاخور فکر دی دین کی اقامت کا کام کرنے کی اللہ تعالی اگر کسی کو توفیق دے گا تو یہ صرف وہ لوگ ہیں جن کی نمازیں سنت کے مطابق ہوں جو کتاب و سنت کو تھامنے والے ہوں جن کی اصلاح کی بنیاد قرآن حدیث, حدیث سے عقیدہ قرآن حدیث سے امن قرآن و حدیث سے منحق و اخلاق قرآن و حدیث سے سیاست قرآن و حدیث سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اسلح کا کام کرواتے ہیں تمہارے دوست اور بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ مسئلہ کہنے حدیث تھا فرمایا تو جہاں یہ ایک بڑی مسرت کی بات ہے خوشی کی بات ہے وہاں ایک ذمہ داری کی بات بھی اس کا معنی یہ ہے کہ ذمہ داریوں کی ایک بڑی گوجل کٹڑی ہمارے پر میں رکھتی کہ تمہیں یہ امانتیں دی جا رہی قرآن و حدیث کی امانت عقیدہ کی امانت منہج کی امانت درست نماروں کی امانت یہ امانت آگے پہنچنی چاہیے اس امانت کا حق ادا کرو علم حاصل کرو اور علم کو پھیلاؤ منقطع الج میں جاؤ ملقیامتی بلگامار جو علم کو چھپا لیتا ہے کرنا چاہے اور اس کام کی بنیاد جو ماں پر کرے اس کے دل میں چور ہے وہ اپنی بڑائی چاہتا ہے وہ بھی ایک حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دو چیزوں کی محبت انسان کے دین کو اس طرح بگاڑ دیتی ہے اور برباد کر دیتی ہے جیسے بھوکے دو بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں داخل کر دیے جائیں تو وہ دو بھیڑیے ان بکریوں کا کس قدر نقصان کریں گے فرمایا کہ اس سے کہیں زیادہ ان دو چیزوں کی محبت انسان کے دین کو بگاڑ دیتی ہے ایک مال کی محبت دوسرا عہدے کی محبت اب دین کیسے بگڑتا ہے اس کے مظاہر آپ کے سامنے جب اس چوتراہٹ کو پانے کے لیے اس مال کو ہتھیارے کے لیے بندہ ہر طرح کے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے حتیٰ کہ شرک و توحید کی جو غیرتیں مٹ جاتی توحید توحید نہیں رہتی شرک شرک نہیں رہتا شرک و توحید کا فرق نافیز ہو جاتا اللہ کے پیغمبر کہانی کا فرمان ہے کہ قرب قیامت فطرے ہوں گے بڑے فطرے تمو جو سمندر کی لہروں کی طرح ہیں کی فتر ان فطروں میں جو سب سے نمایاں قیام ہوگا بندو کے نقصان کا اور گمراہی کا وہ یہ ہوگا کہ یہ وجر الدین من دنیا کہ انسان اپنا دین بیش دے گا دنیا کے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خطر دنیا کی چوتھا ہٹ دنیا کا مال دنیا کی دولتیں چندے یہ چھوٹے چھوٹے مفادات بلکہ پوری دنیا دین کے مقابلے میں چھوٹی ہے لوگ اور ساؤتھ ان کی جنت خیر ان میں دنیا جنت کی ایک بالشت کی جگہ پوری دنیا یقین تھی پوری دنیا ایک طرف ہو جنت کی ایک بالشت جگہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور کے قربے کی یہ ہوگا کہ بندے دنیا کے مفادات کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے اپنا عقیدہ بیچ دیں گے اپنا ملحج بیچ دیں گے یہ جو دیگر ہے اس کی بنیاد حجبیت ہے اور آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں لہٰذا آج اگر عمل کی برکت چھن چکی ہے اور کامیابی نہیں ہو رہی آج وسائل سے ہم مالا نال طاقت سے ہم بھرپور کیا وہ دور تھا تین سو تیرہ صحابت نہ بھی طاقت ہے نہ وسائل ہے نہ اسلح ہے کہ بہتات ہے اور نہ بظاہر وہ ایسی چیز ہے کہ بڑی تیز ہلاکات ہو رہی خوب بھاگڑا دوڑا جا رہا ہے کچھ نہیں مگر وہ دنیا پر غالب آ اسلام کا جھنڈا کہاں کہاں لگا دیا کیسے کس طرح کی کمر توڑ دی اس کو مکہ فتح کر لیا اسلام کی دعوت کو کہاں کہاں پہنچا دیا ہتھا کہ فتوحات کرتے کرتے دوڑتے جا رہے ہیں. آگے سمندر آ گیا. سمندر میں گھوڑے ڈال دیے یا نہ اگر تو ہمیں بتا دے کہ سمندر کے اگلے کنارے طفار آباد ہیں تو ہم وہاں بھی جا کر جہاد کریں گے اور وہاں بھی اسلام کے جگہ ہے ان کی مستاقت نہیں تھی مسائل نہیں تھے لیکن ایک قوت تھی اور وہ ایمان کی قوت عقیدے کی قوت اور منہج کی سلامتی کی قوت وہ اللہ کے پیغمبر کے متبے تھے وہ سلفی منہج اس منہج پر قائم تھے جس کو ہم سلفی منہج کہتے ہیں آج جس کی ہم تجیے بخیرنے کی کوشش کر رہے ہیں دنیاوی مفادات اور دنیاوی تقسیمات کی خاطر تو اللہ کا خوف کرنا چاہیے اور آئیے برکتیں کیوں نہیں ہو رہی اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی کامیابی کا وہ تناسب کیوں نہیں جو صحابہ کے دور میں تھا جو صرف صالحین کے دور میں تھا بلکہ آج کامیابی نام کی کوئی چیز نہیں اس لیے کہ اخلاص نہیں ریاکاری ہے ڈراما وادی ہے دکھلوے کے کان اور دین تجارت بن چکا ہے عقیدے کی پرواہ نہیں منحج کی پرواہ نہیں کہ سلامت رہے یا نہ رہے محفوظ رہے یا بک گئے کوئی پرواہ نہیں بس دنیا دنیا داری اور تنظیم سازی اپنی تنظیم کا نام یہ ایک بت ہے اللہ کے بندے جب تک یہ بت اس صفوں میں موجود رہے گا اللہ کی طرف سے کامیابی اور برکت کی کوئی امید نہیں جو اخلاص کا سعود ہے بمبر اگر مخلص ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی اور فرمانے کے لیے ان ظاہری وسائل کا قتل محتاج ہو اسے کوئی ضرورت نہیں وہ مسلانی ہے بے پرواہ بات دسل چیز یہ ہے کہ ہم اس سال کی مرحج بنائیں اور شیطان کی وہ مداخل جن کے ذریعے ہماری سطح میں آ کر وہ بربادیاں پیدا کرتا ہے ان کا تعین کریں اپنی اصلاح کریں تاکہ اس اصل فریبے کو انجام دے سکیں جو ہم پر قائم ہے اللہ نے ہمیں توحید کی امانت دی اللہ نے ہمیں ایک صافی اور خالص عقیدے کی امانت دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے جگبر کی سنت کی اتباع کی امانت دی ان امانتوں کو پہنچانا ان امانتوں کا درس دینا اللہ کے دین کو قائم کرنا غربہ دین کی کوشش کرنا یہ ہمارا کام ہے اس کے لیے اخلاص چاہیے اللہ کا ڈر چاہیے اللہ کا خوف چاہیے خواہشات نفسانی کو مارنا ہوگا ختم کرنا ہوگا اللہ کی فرمان کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہوگا وہ اللہ امن خواب و مقام اور محمد سے جنمت ہی الماوا یہ <تصفيق> دنیا ہمیشہ قائم نہیں رہے گی دنیا ختم ہو جائے گی ایک وقت آئے گا ہر انسان میں موت کا شکار ہونا اور جو ہی موت آئی اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اللہ کے حساب میں دیر نہیں لگے گی کسی حمایتی یا سفارشی کا انتظار نہیں کیا جائے گا کہ فلاح آئے اور مدد کرے اور کیس کی پیروی کرے آج وکالت بھی کرنے والے بہت ہیں اللہ کے سامنے جاؤ گے کوئی وکالت کرنے والا نہیں لگے. اس وقت کو یاد کروں گا جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا جب اللہ فائلہ حساب و کتاب کے لیے آئے گا اور جنوں انسانوں کو یوں خطاب کرے گا کہ یا ماشاء اللہ جننے والی انس انسد تو نہ اے انسان اور جنو تمہیں جب سے میں نے پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج تک میں تمہارے لیے خاموش ہوں دیکھیں انسان جو چاہے بغاوت نہیں کرے اللہ نے کبھی ٹوکا آ کر تمہارے لیے خاموش ہوں اور میں کیا کرتا رہا تمہاری ایک ایک بات سنتا رہا تمہارا امن ہے تمہارا ایک ایک کام دیکھتا رہا اللہ غافل نہیں اگر وہ خاموش ہے تو غافل نہیں ہماری ایک ایک بات سن چکے وہ ہم نے رات میں کی ہو دن میں کی ہو ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ چکے اس کے سامنے سب کچھ ہے اس وقت کو یاد کرو جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو جب اللہ فرشتوں کو حکم دے گا هم ان سب کو روک لو میں نے سب سے باتیں کر دیں سب سے سوال کر دیا کہ دنیا کو ہمیشہ تو نہیں رہنی انسان کتنا جی لے گا دس سال بیس سال پچاس سال سو سال بلاخر بہت آنے پھر ایک ایسا سفر شروع ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگی اس دن کٹر ہونا چاہیے ہم نے جو کچھ ہے دنیا کو بنا لی جیسے دنیا میں ہمیشہ رہنا لیکن نہیں یہ دیکھ مسافر خان ہے دنیا تو ختم ہو جائے گی یہ دن کٹ جائے گی اور جب موت آ گئی سفر آخرت یہ کبھی ختم نہیں ہوگا اس وقت کو یاد کریں اللہ فرماتا ہے کہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا ون احمد نفس عامل ہوا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لی اپنی خواہشات کا پیروتیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا پیرو بن گئے اس کا مانب دو ہی چیزیں یا اللہ اور اس کے رسول کا امر ہے یا نفس کی پیروی ہے تیسرا کوئی راستہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کے امر کے علاوہ جو بھی چیز ہوگی وہ نفس کی پیروی ہوگی اور نفس کی پیروی یہ تو کسان قابل قبول ہے اگر قابل قبول ہوتی تو اللہ کا پیغمبر اس کا مستحق ہو مگر فرمایا کہ ممایم تقرم علاوہ انہوں اللہ واحد جو ہے اپنے مس کی خواہش کے بعد تو ہمارا پیغمبر بھی نہیں کرتا وہ جب بھی بولتا ہے ہماری وحی سے بولتا ہے حالانکہ ان کی خواہش کتنی باقی ہوگی کتنی مقدس ہوگی دو ہی باتیں ہیں یہ اللہ رضی رسول کا امن اگر یہ نہیں ہے تو اس کے بعد جو کچھ ہے وہ خواہشات نقصان ہی اور خواہشات نقصان نہیں یہ انسان کو برباد کر کے چھوڑ دیں گے آخریت کا راستہ اور سعادت کا راستہ اللہ عل کے رسول کی اثرات کا راستہ قرآن و حدیث ہمارے سامنے موجود ہے پیروی کا راستہ ہمارے پاس موجود صداقت منہج حقامی محتاط ہم رما دی کتاب و سمت موجود ہے دور نہیں عقیدہ کی سلامتی ہے منہج کی سلامتی سب موجود بافر یہ ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا کر لیا جائے اور اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کر لیے یاد رکھو قیمت جو ہے وہ اخلاص کی اخلاص کے بغیر جو بھی عمل کرو وہ بالکل ایک مردار ہے بلکہ مردار نہیں بلکہ انسان کے لیے برباد کن میں یہاں موجود ہوں آپ یہاں موجود ہیں اگر یہاں بیٹھنے کا اور سننے اور سنانے کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے یہ تو اخلاص ہے اور اگر مقصد کچھ اور ہے تو اس ایک ڈیڑھ گھنٹے کا اللہ نے حساب لے لینا یہ وقت تم نے اس حالت میں کیوں گزارا یہاں بیٹھنے کا مقصد اللہ کا دین سننا اللہ کی ندا اللہ کی ندا کے لیے کوشاں ہونا اور کوئی مقصد نہیں اور اگر مقصد کچھ اور ہے تو اس سارے بیٹھنے بٹھانے کا سفر کر کے آنے کا اندازہ حساب لے لیں اس طرح یہاں اخلاص چاہیے انما دماغ امار <بِالنِّيَّة> تمام اعمال کا مدار جو ہے وہ انسان کے لیے وہ انمالی میری مانوا انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی اخلاص کی قیمت آپ دیکھی تو دلوں میں اخلاص ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی اللہ اور اس کے رسول کی فاط یہ ہمارا اصل شنا اصل شعار ہونا چاہیے صرف صالحین کا منحج اس کی پیروکاری کرنی چاہیے اور جس طرح اللہ کے پیغمبر اور صحابہ کرام نے دین کی اشاعت اور دین کو پہنچانے کا کام کیا دعوت اور جہاد ان سسولوں پر قائم رہ کر اللہ کے دین کا کام کرنا یہ کام میرا اور آپ کا اللہ چاہتا ہے تو اس زمین پر آسمانوں کی طرح اصلاح کا کام اپنے امر سے کر دیتا ہوں اللہ قادر کہ آسمانوں میں اللہ کی کہیں بغاوت نہیں ہر طرف فرشتے ہیں کوئی اللہ کے سامنے جھٹا ہوا ہے کوئی تعلق میں کوئی رکوع میں اللہ کی اطلاع ہے اطلاع کے لاموں کو تو ہی نہیں اتنی بڑی بڑی مخلوق رسول اللہ اسمد شاہ سرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس ایک فرشتے کا تعارف کر رہا ہوں جو فرشتے اللہ کا رش اٹھائے ان میں سے ایک فرشتے کا تعارف کرا دوں فرمایا کہ اس کی جو،, جو یہ کام کی لو ہے اس کے اور کندھے کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ ایک ہزار میل کی مسافت کے مقدم ایک ہزار سال تو شخص سفر کرتا رہے ایک ہزار سال تیز رفتار چلتا رہے دوڑتا رہے کتنا فاصلہ پیدا کرے گا فرمایا کہ اس فرشتے کی یہ کام کی لو اور کندھے کے مابین بن اتنا فاصلہ اتنی بھاری بھرکم مخلوق اتنی عظیم مخلوق اور اللہ کے خواب کا عالم یہ ہے کہ سود اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سور کے ذریعے قیامت قائم کرنے کا فیصلہ فرمایا تو سور پیدا کیا اور اپنے ایک فرشتے اس طرح کو دے دیا کہ جب ہمارا حکم آئے گا تم نے سور تھوک قیامت قائم ہوئی اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اس وقت سے وہ فرشتہ کھڑا ہے آج تک بیٹھا ہے اور سور اس کی منہ میں دبا ہوا ہے اور اس کی نگاہیں عرصے کو اللہ پر اوپر بھی لکھ رہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پلک نہیں جھپکا رہے ایسا نہ ہو کہ پلک جھپکے اور اللہ کا امر آ جائے اور اللہ کے فرمان کی تعمیل میں ایک پلک جھپکنے کی دیر ہو جائے یہ فرشتوں کی طرح اللہ نے اپنی اطاعت کا نظام آسمانوں پر قائم کر رکھا ہے زمینوں پر بھی اللہ قائم کر سکتا ہے اپنے ایک امر کے ذریعے خون فیا خون کے ذریعے لیکن نہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری سعادت اور ہماری عظمت کو واضح کرنے کے لیے یہ میری اور رات کی ڈیوٹی بنا دی ہے. یہ کام تم نے کرنا ہے یہ کام میں نے کرنا ہے لیکن یہ کام کیسے اللہ تعالیٰ ہوگا اللہ کا آنا کہ بتائے ہوئے راستے پر چلے بغیر نہیں ہوگا مرضی کی سیاست یا مرضی کا عمل اس کام میں قتل کامیابی یہ رائے ہم وار نہیں کرے گا جب تک سنت مرضی کی اتباع نہیں ہوگی اللہ کا خوف نہیں ہوگا اخلاق عمل نہیں ہوگا کتاب و سنت کی حاق نیت نہیں ہوگی اس وقت تک کامیابی کا کوئی امکان نہیں یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جن کو اللہ سے محبت اور اللہ کے محبت کی بنیاد اللہ کے پیغمبر کی حاصل تو ان تمام چیزوں پر اللہ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دی اخولا کو لاسف